یا جزوی طور دے یا کلی طور پہ یہ اتائی ہو سکتی ہے کئی بزرگیں لکھے مزور مجدال فرساں نہیں اللہ تعالی جنا بھی کہ لکھی دال پرانے بزرگوں سے چلی آتی وہ جہ خلافت انسان ہی ہے نا نیابت. وہ نیاپت اور خلافت جہی مق... ہے وہ آدر پابندا وزیر بن رہے ہیں جہاں انسان کامل ہے کہ فرشتے اور ملائکہ تک وہ بھی ہوں محتاج سے اللہ تعالی وہ شرط کیا نا سب لیکن جہا جی ہے یہ کچھ اسلے فنا اور بخا ملتی ہے جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل اختیار اختیار نہیں چھوڑے نا محلے تھی بندہ بے اختیار ہے جی سو میں بالکل بالکل ساڈا حال ہے اارے ختار ہاں اور با اختیار ہون بے شک اصل جڑے بعید سمجھتے نا جی امبیال احمد سلام اور یہ مسائل جہے بئی سمجھتے ہیں وہ اصل قیاس کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالی کا معاملہ دے دنیا کے حکام کا معاملہ حالانکہ <متحدث> جی. شاید وہ کتنا آپ پتا نہیں گل ہوئی ہے اختیار ہوالتیا بالکل بالکل ات کام کوئی اختیار دے دے اس حالت اندر بندہ بے اختیار ہو کے با اختیار ہو بالکل بالکل اور با اختیار ہو کے بے اختیار ہے پورا مکتوب نا جی جی جی سنا پھر خلاصہ وہ پیش کر ساج بے بکو جا بے مان جیسا اکتی کر سنوری <قصدق mes>. مایا <امان دن atrio> وجود جی جی حقیقی با محل موجود کے معنی میں بس را لا لوا دلواز داد وجود بیاں کرے گی سر لیکن موجود ہے کہ مطلب ماہ بھیر موجود ہے جس کے ساتھ ہر شہ موجود شراب ایک حکم ہے ما فل کون اللہ وسیفات جی جی جی کثراہم کیس رکھ ٹھیک ٹھیک حقیقت بھی چاہیے وجود ایک ہوجا بڑے آسان طریقے وجود محلہ ایک ہے وجود من اللہ وجود اللہ ہے اچھا اچھا اللہ ہجے موڑ کے پھر کھپے اللہ کے ساتھ اور اللہ سے مطلب مصنون کی نکلتا اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ مطلب یہ کہ وہ بھی حقیقت موجود ہے کوئی وہ بھی حقیقت اور یہ ہوئی حقیقت متقل ہے جیسے یہ چار تین سارا سو ایسا ایک وجود محلہ کا مطلب جناب فرمین آ رہے تھے جایا کا فرق ہے وہی کو نہیں سمجھتے لا بڑا مسجد جا بڑا کچی یہ بندہ سوپ پاتے بندہ فرش جسم انسان ایک شیز دا مجموعہ ہے جسم جسم آزاد مجموع ہے ظاہری جانے پسلیاں آزائے دی دی. لیکن دی دی. جوانے جوارے دی دی. جوانے جوانے آخ مبارکار شام بریلوی دیکھ سو بندہ دی؟ بریلو بندے چاہتا ہے گردواری جانا بیاں نام برات کر جانے کرتا کہنا جلے کیا جو کرتا اتنا بندے کٹے کیوں ہیں؟ ایک بندہ بول پیا کہ ہاں تم سید بات بارے ترا کیا ہے میں ہوں واگوں میں آگے پڑھو ہی کوڑے تھے یار حضور صلی اللہ واگو میں ساگو اللہ یعنی جسرا کائنات یعنی اللہ بھی حقیقت موجود ہے اور بھی موجود ठीक, ठीक. اور وجود من اللہ کا بلزات ٹھیک یہ ادھر تچیت نے گل دو مذہب آ جاتے نا شاہ خلادین سمنانی شہود الجود والے آخدین ہماست الشہد آخد ہم تمام وہی ہے ہاں سب کو جی ہوے سب کو جی ہوے کوئی نہ دیاں بس یہ حکومت یہ سب ہی رہسن کو کو ماٹو کیسے کر دو ہاں جی بنتے تھے ہاں جی بن اللہ ہاں